پانچویں چیز جو سلط و سلوک کے راہ میں بہت معمن اور مددگار ہیں وہ ہے اتباع سنت ہمارے مشاخ نے کا جو سالکین تین باتوں کا اہتمام کر لیتے ہیں وہ سلوک کے راستے میں بہت جلدی ترقی کرتے ہیں نمبر ایک کثرت ذکر نمبر دو اتباع سنت اور تیسری نمبر پر صحبت شیخ